بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حمید کَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِّمُ ہا میم این سین قاف خداِ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مزامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے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 سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے والذین اتخذوا من دونہی اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو اُن کا ملک منہ لو تل جفی فری في کئی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 اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْجِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں کارساز تو خدا ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شیء فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت واليه انيب اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا یہی خدا میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں فاطر السماوات والارض جعل لكم من ان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 اور وہ سنتا دیکھتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراق کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے شَرَعَ لَكُمْ نی نیم وی وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بھی نا أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 جین ولیم تم سب نل ارفل کتاب ام لفی شکیمری اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے ہوئے ہیں اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجن میں پھسے ہوئے ہیں فَلِذَلِكَ فَدْعُوا اسْتَقِمْ كَمَا أُمِذْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے شدید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 اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد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 اور جو دنیا کی کھیتی کا خاستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا ام لہم شرکاء شرعو من الدین ما لم یعذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی بینہم و ان الظالمین لہم عذاب علیم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 یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہہ دو کہ میں اس کا تم سے سلا نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے ام اللہ على قلبك ويمحو الله ويحق الحق بذات کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے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 عبادی خبی بصعت اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے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 جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فیلوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے اور تم زمین میں خدا کو آجز نہیں کر سکتے اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار بحری کل آسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں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 فمن عفا فأدره لا يحب اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولمن انتصر بعد ظلمه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 وقال آمنوا ان خسروا انفسهم يوم ان عذاب مقیم اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزک کے سامنے لائے جائیں گے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 ومن يضلل اللہ فما لہو من سبیل اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم اللہ مرد له من اللہ ما لکم من وما لكم من ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا فَإن أعرضوا فما ان عليك الا البلاء وان اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت پھر اگر یہ منہ پھیر لیں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 ابنی ہی مایشن حکیم اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے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 جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا